نمبر بائیس مسلمانوں کے گناہ یہودارہ پرن ابی بردتا عن ابی بردت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقول یجی او یوم القیامتینا سمین المسلمین اب ظنو بن ام صالل جبال فرما دیوی انا حضرت ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مسلمانوں میں سے کچھ لوگ پہاڑوں جیسے بڑے بڑے گناہ لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ گناہ بخش دے گا وہ ان گناہوں کو یہود اور نصارہ پر ڈال دے گا راوی کہتے ہیں میرے خیال میں اس کا مطلب یہی ہے فائدہ یہاں وہ گناہ مراد ہیں جن کے موجد یہود و نصارہ ہوں چونکہ ان گناہوں کی بنیاد انہوں نے ڈالی ہے اس لیے وہ ان تمام لوگوں کے وبال میں شریک رہیں گے جنہوں نے وہ گناہ کیے اور کفر کی وجہ سے معافی سے بھی محروم رہیں گے جبکہ مسلمان ایمان کی بدولت مغفرت پالیں گے واللہ عالم